جناب ٹھیک آ رہی ہے بہت شکریہ الحمد اللہ الرحمن الرحیم. دعا پڑھ لیجیے اللہ علیہ اللہ کتاب العلم بخاری شریف سے درداری ہے باب ہے ما جاء العلم یعنی علم سے متعلق جو حدیثیں وارد نہیں ہیں ان میں سے باتی ان انشاءاللہ ہمیں سننے کو ملیں گی آ, شور ہے دیکھیں اب نہیں ہوگا انشاءاللہ اب بھی ہے شور اب ٹھیک ہے میرا خیال ہے اب ٹھیک ہو گیا وہ میں نے وائر نکال دیا میں اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ بائر میں نے لگایا ہوا تھا اگر آپ کہیں گے تو نکال دوں گا جی جسم اللہ رحمٰن وقو رب ذن علم اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے اے میرے رب میرے علم کو زیادہ کر اے میرے رب میرے علم میں زیادتی فرما اب یہاں تھوڑا سا ذکر جو آگے آنے والا ہے وہ میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ خصوصیت کے ساتھ یہ حدیث پڑھنے والوں اور حدیث سننے والوں سے متعلق ہے کہ استاد اور شاگرد اور محدسین آپس میں کس طرح اور کن کن الفاظ کے ساتھ حدیث کو بیان کرتے ہیں اور اس میں کیا کیا طریقے ہوتے ہیں میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ اس کی تفصیلی بحث آپ کو آئینی شریف میں اور فت البے گی تو یہاں تبرقن جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں ذکر فرمایا ہے وہ سنیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہاں یہ قراءت کے بارے میں بیان کریں گے القراعت العارد المحدث یہ محدث کے سامنے یعنی استاد جو حدیث بیان کرنے والے ہیں ان کے سامنے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاگرد پڑھتا ہے مطلب کبھی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے حدیث بیان کرنے کی کہ استاذی احترام جو ہے وہ حدیث سناتے ہیں اور شاگرد سنتے ہیں اور اس طرح سلسلہ حدیث آگے بڑھتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شاگرد جو ہے وہ حدیث پڑھتے ہیں اور استاد سنتے ہیں اور اس کی بات کی تصدیق کرتے ہیں تائید کرتے ہیں ٹھیک ہے تو امام بخاری بیان کرتے ہیں القراعت والعرض العارز المحدث قراعت کا بیان یعنی حدیث کی قراعت حدیث کے پڑھنے کا بیان العارزو المحدث اور محدث کی بارگاہ میں اس روایت کو پیش کرنے کا بیان اور الحسن و الثوری صوری و مالک القراۃ جائز حسن سفیان سوری اور حضرت مالک کی رائے یہ ہے کہ قراءت جائز ہے یعنی شاگرد بھی اگر روایت پڑھ کر سناتا ہے اور استاد اس کی تجدید تائید توثیق کر دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا جی قال ابو عبد اللہ سمیت واب آسن یا ذکوری جائز اور دوسرے بزرگوں کا بھی نام انہوں نے ذکر کیا کہ سفیان سوری وغیرہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ جی یہ جائز ہے حدیث کا سیما جائز ہے استاد سنے اور شاگرد پڑھے یہ بھی کوئی مسئلہ مطلب نہیں ہے یہ بھی پڑھا ہو سکتا ہے اس طرح ٹھیک ہے اچھا جی حد عبید المحدیث حد جسانی میں راسی عالم حدیث سے دماغ میں سالاب ٹھیک ہے یہ بیان کرتے ہیں کہ جی حضرت سفیان سوری سے عزا خریل المحدس محدث صاحب کے سامنے بزرگ کے سامنے جب حدیث پڑی جائے فلاباز کوئی عرص کی بات نہیں کہ وہ یہ کہیں کہ حادثہ سنی ویسے مجھے حدیث سُنائی ہے میرے شاگرد میں اور میں نے سن لی ہے فلقرا <تصفح> تین اور بعض نے عالم کی خدمت میں قراعت کرنے پر احتجاج کیا مطلب سوری احتجاج نہیں ہجت پکڑی ہے بے حدیثہ حضرت اضمام بن صاحبہ کی روایت سے وہ روایت بھی سناتے اللہ تو کالبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ روایت پوری تفصیلی آنے والی آئی ہے انہوں نے اشارہ دیا ہے کہ قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ نماز کا ہمیں حکم دیں نماز قائم کرنے کا کول عام تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جواب النصاد سرمت جی ایسا ہی ہے تو قول یہ بیان کرتے ہیں کہ فراض ہی خیرۃُ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کے غلام نے قراعت کی تھی روایت کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو آپ نے دی ہیں انہیں پڑھ کر سنایا تھا انہیں بتایا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اس گفتگو کی تصدیق سے فرمائی تھی اخبر امام ق مہ بالی کا اجاز اور اسی طرح پھر یہ حضرت امام بن سالبہ جو ہے وہ یہ ساری روایت لے کر اور یہ ساری باتیں پوچھ کر معلوم کر کے اپنی قوم کے پاس گئے تھے اور انہوں نے ان کی اس بات کو تسلیم بھی کر لیا تھا ٹھیک ہے جناب تو حضرت دمام جو آئے تھے یہ اپنی امام حضرت امام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ سے اسلام کے بارے میں انہوں نے سوالات کیے تھے پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو جو جوابات دیئے ان سارے جوابات کو آپ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کے سامنے دوہرایا تھا اور جناب قرأۃ شیخ کی یہ مثال ہے کہ اپنے استاد کے سامنے اپنے بزرگ کے سامنے کس طرح قرأت کی جائے ٹھیک ہے <laughs> پھر امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ وحت جمالک مالک بس سک اور جناب یقر القوم اور امام مالک کے ایک حجت ایک دلیل یہ بھی ہے کہ سکھو اگر کچھ مطلب متعلق ہے تو وہ جانتا ہے کہ اسلامی بانڈز کہہ لیجئے یا چیک جو اسلامی ہوتے ہیں انہیں سکھ کہا جاتا ہے سکھ جو ہے وہ سکن یہ عربی کا لفظ ہے اور یہ بانڈ کے لیے استعمال ہوتا ہے سامنے پڑھے جاتے تھے یہ دستاویز ہے اور فیاقول اور شدنا فلان اور لوگ یہ کہتے تھے وہ چیک کے بارے میں سن کر کہ ہمیں کسی فلانے نے بتا دیا ہے ہمیں گواہ بنا لیا ہے اور ایسا ایسا معاملہ طے پا گیا ہے تو ویقر ظالقہ قرآن ویوقرع المقری فیق القاری اقرانی فلعََََََََََََََ تو جناب جس قوم کے سامنے پڑھا جاتا ہے اور پڑھنے والے پر پڑھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو فلاں شخص نے اس دستاویز پر وہ دستاویز کوئی بھی ہو سکتی ہے اسٹام پیپر بھی ہو سکتا ہے وہ چیک بھی ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس پر ہمیں ان لوگوں نے گواہ بنایا تو پڑھنے والا کہتا ہے کہ مجھ کو فنا شخص نے پڑھایا ٹھیک ہے فیق القاری اقرا تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں سمجھانا یہ ہی چاہ رہے ہیں دلیل یہ دینا ہے کہ جی بالکل جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا جی اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حد حسن محمد عبدالسلام حد محمد ابن, حد محمد ابن الواسطی ان اوف ان الحسن قل الواسطیحسن قلعہ اسد القراۃ علم عالم کی خدمت سے رات کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے حد عبید و اخبرانحمد ابن یوسف الفیربری وحدن وحمد بن اصماعین البخاری قول حدنٰ عبیدان قول عزا قریآ المحدیث فلابا اگر محدث کے سامنے پڑھا جائے روایت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تقول حدنی وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے یہ سنائی حدیث کال وسمۃ وباسم یقل ان مالک اور سفیان القیرا اتو الاعلمی وقرہ سیواؤن دونوں طرح سے جائز ہے ٹھیک ہے جی اسی پر گفتگو مزید ہو رہی ہے اب ان شاء اللہ آپ کو روایت سنائی جا رہی ہے کہ جو روایتہ کیبد اللہ بن, بن یوسف نحن جلوس مع البین صلی اللہ محمد حضرت بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص اونٹ پر بیٹھے ہوئے آیا دخر ایک صحابہ آئے جو اونٹ پہ سوار تھے اناقہ مسجد انہوں نے اونٹ کو مسجد میں بٹھایا پھر اس کو باندھ دیا سما آک پھر اس کو باندھ دیا سما قول لہم پھر انہوں نے کہا کو محمد آپ میں سے کون حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وال نبی صلی اللہ علیہ وسلم متکی بین ظاہری بین ظہر زہرا بین ظہرانہم ٹھیک ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے صحابہ کرام کے درمیان فقلنا تو ہم نے گزارش کی ھذا الرجل الابیض المتکی یہ جو بزرگ ہیں یہ جو سرخ و سفید بزرگ ہیں اور چیک لگائے ہوئے یہی سرکار اعلی وقار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم له رجول ابن ابن عبد المطلب کے یہ عبد المطلب کے شہزادے ہیں اس آدمی نے پوچھا فقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے جواب دیا میٹھے آکا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں جواب دے دیا ہے اس کے بارے میں بتا دیا ہے فقال رجل صلی اللہ علیہ وسلم کا کا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا اور سوالات میں ہو سکتا ہے کچھ انداز سخت ہو جائے تو برائے کرم آپ دل میں مجھ پر غصہ نہ فرمائیے گا تو فقال سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا جو دل میں آئے سوال کرو جو چاہتے ہو پوچھو سبحان اللہ فقال اس نے عرض کی رب بھی کا من قبل میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا رب اور آپ سے پچھلوں کا رب کون ہے کیا واقعی اللہ ہے کیا یہ کہہ لیجیے یہ بات جو ہے وہ کسمیا بھی اس کو لیا جا سکتا ہے کہ میں نے آپ کے رب کی قسم دے کر آپ سے سوال کیا اور آپ کے پچھلے لوگوں کی رب کی قسم دے کر آپ سے سوال کیا اللہ ارسلا کا اللہ تعالی نے آپ کو سارے لوگوں کی طرف بھیجا ہے رسول بنا کر فقول اللہ سرکار نے فرمایا اللہ خدا کی قسم ایسا ہی ہے قول انشد کا اس نے گزارش کی کہ میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں آ اللہ نسلی فی تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم پانچ نمازیں دن رات میں پڑھیں قال پڑھے آپ نے فرمایا بالکل اللہ تو گواہ ہو جا بے شک ایسا ہی ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے قال اس نے پھر گزارش کی ان بہ میں پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں آب واہ اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے رمضان شریف کے روزے پر فرمائے ہیں اس نے حکم دیا کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں قال سرکار نے فرمایا اللہ جی ہاں قال ان شد کا بلّہ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں اللہ کا یہ اللہ تعالیٰ ہی کا امر ہے آپ صدقہ زکوات لے کر اگنیا سے پیسے والوں سے قریبوں میں تقسیم فرمائیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار صلی اللہ تعالی وسلم اللہ بالکل ایسا ہی ہے فقال الرجل یہ سن کر وہ صاحب کہنے لگے آمن سبا جی تبھی آپ جو, جو لائے ہیں میں سب پر ایمان لایا و انا رسول میرے پیچھے جو میرے من قومی میرے قوم کے جو لوگ ہیں میں ان کا فرستادہ ہوں اور میں ان کا نمائندہ ہوں ٹھیک ہے اور وہ انا غمام وبن میرا نام امام بن صالبہ ہے بنی سعد بن بکر اور جو بنی سعد بن ابی بکر کے بھائی ہیں ٹھیک ہے راہ ص علی بن عبد الحمید عن سلیمان انصاب عن ان عن انصن انیم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سلم بہت ٹھیک ہے جناب تو یہ آپ نے روایت سنی تو میں تھوڑا سا ذکر حضرت امام بن سالبہ کا کرنا چاہوں گا اس سے پہلے میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں گا کہ در جاری ہے اور جو جو اسلائی بھائی سماعت فرما رہے ہیں برائے کرم وہ اپنے ہینڈ ریز فرمائیں تاکہ اس بات کا اظہار رہے کہ آپ ماشاءاللہ اللہ سماعتوں کے ساتھ اس درجے میں موجود ہیں توقیر بھائی موجود تھے لیکن ان کا ہینڈ ریز نہیں ہے اور جو جو اسلامی بھائی ہیں میں آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہینڈ ریز بھائیوں کے ہینڈ ریز ہیں برائے کرم ہینڈ بسم اللہ اس حدیث پاک میں حضرت ضمام بن سالبہ کے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا تذکرہ ہے ٹھیک ہے جناب تو لیکن اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ضمام بن سالبہ جب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ اسلام لا چکے تھے یا نہیں لا چکے تھے تو علماء کی ایک تعداد اس بات کے قائل ہے کہ آپ اسلام لا چکے تھے آپ مسلمان ہو چکے تھے اور امام بخاری کی بھی یہی رائے ہے آپ بھی یہی سمجھتے ہیں اسی لیے اور جناب انہوں نے چونکہ دیکھیے نا یہ لکھا کہ قرآت والعرض علی المحدث اس باپ کے تحت انہوں نے یہ لکھا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غلام خادم اور شاگرد سمجھتے ہوئے اس عرض کو جو ہے وہ دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ قراعت اور عرض علی المحدث جائز ہیں ٹھیک ہے جناب اچھا جی اور قاضی ایاز اور دیگر بڑے محدثین کے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بعد میں اسلام لائے تھے اور اس وقت وہ محض تفتیش کے لیے آئے تھے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ امام ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بنو صاحب بن بکر نے امام بن سالبہ کو بھیجا تھا حتٰ کہ جب وہ سرکار سے مکالمے سے فارغ ہو گئے گفتگو مکمل ہو گئی تو پھر انہوں نے کلمہ شہادت پڑھا مسلمان ہوئے اور اس حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ آمن تو بما جیتا بھی کہ میں ایمان لایا اس تمام پر کے جل آپ لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے مراد بظاہر یہی ہے کہ وہ گئے اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ وہ پہلے ایمان کی خبر دے رہے ہوں ٹھیک ہے جناب اچھا جی اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس حدیث کے تحت جو کچھ آبھاس کی گئی ہیں وہ میں آپ کو مختصر مختصر انشاءاللہ گزارش کرتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس حدیث میں حضرت دمام صاحل کے ایمان لانے کا ذکر ہے اور لیکن یہ کوئی ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی موجودہ طلب کیا ہو کوئی نشانی طلب کی ہو یا خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی موجودہ دکھا دیا ہو یا کوئی دلیل پیش فرما دی ہو ٹھیک ہے نا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دلائل میں غور و فکر کیے بغیر بھی اگر محض سچائی پر بھروسہ ہے نشان بھائی میں آپ کو करता کرتا ہوں میں کسی ایک کتاب سے نہیں پڑھتا میں بہت ساری کتابوں سے بہت ساری چیزیں نکالنے کے بعد تیاری کر کے اس میں سے جو جو مجھے آپ حضرات اسلائی بھائیوں کے لیے بہتر لگتا ہے وہ گزارش کرتے رہتا ہوں ٹھیک ہے نا اور اس میں جو بنیادی طور پر میرے پاس کتاب ہے وہ امدد القاری ہے فتح الباری ہے سب سے زیادہ مجھے مدد ملتی ہے امدد القاری سے ٹھیک ہے جزاک اللہ بہت شکریہ آپ آیا کریں اور بالکل ہم تو پڑھ کے سنانے والے ہیں تو عمد القاری وہ بنیادی کتاب ہے جس سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے ٹھیک ہے جناب علامہ بدرالدین آئینی حنفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جی نہیں نشان بھائی اردو میں نہیں عربی زبان میں ہے اور ماشاء اللہ سے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ کو حیرت اور سن پچیس جلدوں میں ہے تو بہت بڑی شرح بخاری شریف کی ٹھیک ہے جناب خیر ہم آگے بڑھتے ہیں تو جناب اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ خبر واحد کا قبول کرنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ اکیلے آئے تھے اور انہوں نے اپنی قوم والوں کو جب بتا دیا تو ان کی قوم والوں نے ان کی بات تو بھروسہ کر لیا ان کی بات مان بھی لی اور آپ نے ابتدا میں سنا کہ اس حدیث پاک میں یہ بھی ہمیں ملا کہ حضرت امام بن صالمہ نے اپنا اونٹ مسجد میں باندھ دیا تھا ٹھیک ہے اور جانوروں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ جانور ظاہر ہے کوئی عاقل تو نہیں ہوتے تو ظاہر ہے وہ کہیں بھی مطلب یہ کہ گندگی اور نجاست پھیلا سکتے ہیں تو اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے امام احمد نے یہ مسئلہ نکالا کہ جن جانوروں کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب اور ان کی لید پاک ہے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیے گا خیر ہمارے نزدیک ایسا نہیں ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں ہمارے نزدیک کیا ہے اور میں آپ کو عرض کروں کہ وہابی حضرات بھی جو ہے وہ जानवरों का جن جانوروں کا گوشت وغیرہ کھایا جاتا ہے ان کا گوبر پیشاب وغیرہ سب حلال مانتے ہیں اور پاک مانتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی اور ہم جواب یہ دیتے ہیں کہ جی مسجد میں اونٹ باندھ دینے سے ہرگز ہرگز یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس کا پیشاب اور گوبر پاک اور حلال ہو جائے ٹھیک ہے صرف اعتماد سے جو ہے وہ ہم کسی شے کو حلال اور جائز کیسے کہہ سکتے ہیں جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ پیشاب اور گوبر کی حرمت اور ان کا نجس ہونا یہ سری حدیثوں میں موجود ہے دیکھیں ہارس کو حلال کہتے ہیں ایزی بھائی ہارس تو ہمارے نزدیک بھی حلال ہے مطلب گھوڑا حلال ہے لیکن مکرو تحرینی ہے آلہ ہے جہاد ہے اس لیے منع کیا گیا اسے ذبح کر کے کھانے سے ٹھیک ہے حضرت ابو حریرہ کی میں آپ کو روایت سنا دوں پیشاب اور لید سے متعلق کہ آپ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مشہور روایت ہے دائ ختنے کی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاعت فرمائے پیشاب سے بچو کیونکہ عام طور پر اس کی وجہ سے عذاب قبر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سیدنا ابو آبو رضی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کی روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشاعت فرمائے کہ اکثر قبر قبر کا عذاب پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے اور گوبر کے بارے میں بھی روایت سن لیجئے بخاری شریف کی ہیں آگے آئے گی آپ کے سبق میں ان شاء کے بعد میں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بار قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے فرمایا کہ آپ تین پتھر لے آئیے تو حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں مجھے دو پتھر ملے تیسرا مل نہیں رہا تھا سہرا ہے نہیں ملا مجھے تیسرا پتھر تو میں نے گوبر اٹھا لیا اور وہ سرکار کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تو آپ نے وہ دو پتھر لے لیا اور گوبر پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ نجس ہے ٹھیک ہے جناب اچھا پھر اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت ضمام بن صاحبہ نے سرکار کا نام لی اور پوچھا آئیو کو محمد امس محمد کون ہے تو جناب ایک تو یہ کہ وہ اس وقت ہم نے یہ آپ کو گزارش کیا ہے کہ کبھی دلائل یہی ہے کہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھے اور دوسرا یہ کہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنا ناجائز ہے انہوں نے پکارا نہیں تھا پوچھا تھا لا تجالو دعا رسول کا دعا کم سورہ نور ہے کہ لاتاجال بناؤ رسول کے پکارنے کو اپنے درمیان ایسا جیسا ایک دوسرے کو پکارتے ہو ٹھیک ہے تو جناب اگلا باب ہے اور یہ اسی سابق سے متعلق ہے کہ جس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث دانی سے متعلق کچھ چیزیں ہمیں بتا اور سمجھا رہے ہیں باب مایوس کا رخل مناولا وہ کتابی اہل العلم مناولا کے متعلق جو ذکر کیا جاتا ہے علم کو شہر والوں کی طرف سیکھنا مناولہ کے لغت میں معنی بھائی یہ ہے کہ کسی کا کوئی چیز دینا, دینا اور لینا مجادلہ دو آدمیوں کا باہم جھگڑنا مقاتلہ دو آدمیوں کا باہم قتال کرنا مشارکہ دو آدمیوں کا باہم شرکت کرنا اسی طرح مناولہ یہ نیل سے ہے پا لینے سے ہے تو اس کا مطلب دو آدمیوں کا بہن ایک دوسرے کو کچھ لینا دینا ٹھیک ہے اچھا دی. ہم اس کی بحث میں مزید نہیں جائیں گے وقال عثمان حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصاحف لکھے اور نسخ لکھنے کے معنی میں ہے ٹھیک ہے اور جو وہ جانتے ہیں کیا نام ہے ان پیش تو انہیں معلوم ہوگا کہ نسل جو ہے وہ ایک تحریر کے انداز کا نام بھی ہے ٹھیک ہے تو امام حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے مذاہب تحریر فرمائے فرباث بہار اللہفاف اور انہیں مملکت کے سارے شہروں میں روانہ فرما دیا ٹھیک ہے جناب اس کی نقول بھیج دیں ور عبد اللہ ابن سعید و مالک کا جائز ٹھیک ہے اور یہ بالکل جائز ہے بالکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس پر زیادہ تفصیلی کلام میں نہیں جائیں گے کیونکہ ہمارے دلچسپی کے موضوعات میں سے یہ نہیں ہوگا آپ کو مجھے واحطہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب و قرضہ نبی صلی اللہ علیہ اچھا بعض اہل حجاز نے مناولہ پر سرکار کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جب آپ نے لشکر کے امیر کو ایک مکتوب لکھا اور فرمایا کہ اس کو اس وقت تک نہ پڑھنا ہے جب تک تم فلا فلا مقام پر نہ پہنچ جاؤ جب وہ اس مقام پر پہنچ گئے تو انہوں نے اس کو لوگوں کے سامنے پڑھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خبر دی کہ سرکار کا کیا آرڈر ہے ٹھیک ہے جناب تو اس میں حجاز کا لفظ آیا تو حجاز سمجھ لیجیے حجاز کہتے کسے ہیں حجاز مکہ شریف مدینہ شریف اور یمامہ ٹھیک ہے انہیں حجاز حجاز مقدس کہتے ہیں مکہ مدینہ اور یمامہ ٹھیک ہے جناب اچھا جی ہم مزید آگے بڑھتے ہیں حد ثنا اسماحیل میں معافی چاہتا ہوں وہ میں پی ایم دیکھ رہا تھا انصالحن. یہ جناب عبداللہ بن عباس ربی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بے شک نبی الحمد سرورم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو اپنا مکتوب دے کر بھیجا بعض اب بھی کی تابی وجلن اپنا مکتوب روانہ فرمایا ایک آدمی کے ذریعے وہ عمار اور انہیں حکم دیا اے اطفا عظیم البحرین کہ یہ مکتوب بحرین کے امیر کو دے دیا جائے ٹھیک ہے بحرین کے امیر کو دے دیا جائے جو وہاں پہ مطلب جو حاکم ہے وہاں پہ پدفا عظیم البحرین الا کس طرح بحرین کے امیر نے وہ مکتوب کس کو دے دیا مزید آگے بڑھ کے بحرین جو ہے اس وقت ماتحت تھا ہم اس پہ تفصیلی کلام کر چکے ہیں مزقہو جب اس نے اسے پڑھا تو معاذ اللہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ابن تو یہ کہتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ سعید بن مسیب کے الفاظ یہ تھے کہ فداں علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لیے یہ ان کے خلاف یا ان کے لئے یہ دعائے ضرور فرمائی کہ آئیں امزقو کل ممزقن کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پورے کے پورے ٹکڑے ٹھیک ہے آہ یہ امامہ کونسی جگہ ہے موجودہ سیٹ اپ میں حضرت معافی جاتا ہوں اللہ و عالم، یہ تو وہ اس میں انہوں نے لامہ عینی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حجاز کی تین جگہ ہیں مکہ مدینہ اور یماما تو جنگ یمامہ کہاں ہوئی ہے وہ آپ جائے تلاش فرمائیں تاریخ کی کتابوں میں آپ کو ملے گا انشاءاللہ تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یماما اب کیا اب نام کی کوئی سٹی کوئی ہے اور اور اس میں ہے اگر پوچھیے ہم بھی معلوم کریں گے اچھا جی اس حدیث بات میں آپ نے سنا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مکتوب آواز ٹھیک ہو گئی ہے سرکار صلی اللہ علیہ و نے اپنا مکتوب ایک شخص کو دیا اور وہ لے کر آگے بڑھے تو آپ کتاب المغازی میں آگے پڑھیں گے امام بخاری ہی کی کہ وہ شخص حضرت عبداللہ بن خضافہ صحامی تھے اور مہاجرین ولیم میں سے ہیں اور بارے میں یہ کہ حضرت عمر فاروق کے میں کو نے اچھا تم میرے یہ قتل ہونے جا رہے میں تم چھوڑ دوں گا تو پھر بعد میں ان کو آواز آئی آواز آئی پیارے سلائی بھائیوں آئی, آئی آئی آئی آواز تو آپ کوئی روایت یاد آ گئی ہوگی جس میں اسلائی مطلب دیگر صحابے نے چھیڑتے بھی تھے کہ آپ نے ایک کافر کے سر کا بوسا لیا تو انہوں نے کہا میں نے بہت ساروں کو چھڑوا بھی لیا تھا اس ایک بوسے کی وجہ سے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو چکا ہے خیر تو جناب کیا بات ہے عبداللہ بن حذافہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا جی بحرین کا ذکر آیا کہ عظیم البحرین کو دینے کا ذکر فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنچا وہاں پہ بہرین جو ہے وہ بسرہ اور عمان کے درمیان کا شہر ہے بھائی آج کل بھی وہی ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم امداد القاری میں بیان کیا گیا ہے کہ بسرا اور عمان کے درمیان کا ایک شہر ہے بہرین ٹھیک ہے اور موجم البلدان کہتی ہے کہ جناب ہے اور مختلف شہروں کی تفصیلات اس میں ہے تو اس میں میں اِنشاء وہ یموں کو بھی دیکھتے ہیں ان حضرت اس میں موجم البلدان میں خلیجے فارس کے ساحل پر ایک چھوٹی سی ریاست ہے جس کا رقبہ ڈھائی سو مربع میل ہے ٹھیک ہے اور انیس سو بہتر میں انہوں نے بیان کیا کہ اس کی آبادی تقریباً دو لاکھ افراد پر مشتمل تھی اور علامہ عنی نے یہ بھی بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین سے صلاح فرما لی تھی اور حضرت علی بن خدر کو وہاں کا گورنر مقرر فرمایا تھا حضرت ابو عبیدہ کو آپ نے وہاں روانہ فرمایا وہ وہاں سے جھجیا لے کر آتے تھے اور بحرین کا بادشاہ منظر بن ساوی تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا اور جناب اس نے براہ راست کسرا کو خط نہیں بھیجا تھا بلکہ اس عظیم البحرین کے واسطے سے بھیجا تھا है ہے خیر یہ تو بہت ساری باتیں اور ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ کسرا کون ہوتا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے عیصر کون ہوتا ہے اور یہ سارے القاف اگر آپ کے ذہنوں میں امید ہے ہوں گے ان اچھا جی چکے اچھا ہیں میں تھوڑی سی دوہرائی کے لیے بتا رہا ہوں मकतूब गिरामी मद्ला फाड़ा था उसका नाम परवेज बिन बिन शेरवान था ठीक है तो ये नौ आदिल जिसका जिकर कल भी हमारे दर्जे में हुआ था परवेज मकतूब गिरामी फाड़ा तो, इस, तो आपने फरमाया की इसका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो गया नहीं तो उसका ملک واقعی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور پھر آپ نے یہ بھی شاید فرمایا تھا کہ جب کسرا مر جائے گا تو پھر دوسرا کوئی کسرا نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو پھر ایسا ہی ہوا اس کے بیٹے نے اس کو قتل کیا اس کے پورے ملک کے ٹکڑے ہو گئے اور تمام روئے زمین سے اس کے سلطنت ختم ہو گئی ٹھیک ہے جناب خاص بات جو پہلے بھی بتانے سے رہ گئی تھی یہاں بتانا چاہوں گا کہ ہرگیز ہرگیز نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لکھنے چاہیے کہ سرکار صلی اللہ نے صلی فرما ٹھیک ہے سرکار ہو سکتا بالکل عالیم کے الفاظ آئیں گے اب یہ نام لوگ رکھتے ہیں ٹھیک ہے نہیں بھائی پرویز نام نہیں رکھنا چاہیے اور ہم تو بالکل مخالفت کرتے ہیں اس کی ٹھیک ہے और मैंने एक दिन दर्जे में निशान भाई ये भी बताया था कि परवेश और इसमें ये परवेश तो है ही किसरा परवेश तो है ही आज के दौर तक के जो परवेश चले आ रहे हैं वो अजीब अजी में एक तोहहीद ही गुजरा वो प्रवेश था ठीक है मैं और क्या क्या बताऊ मैम मैं मतलब बोलना آپ ماشاء اللہ سمجھدار ہیں ایک حاجی پرویز نئے نئے گزرے شیٹ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اور نہ مٹے گا کبھی چرچ جب بھی رہے تو وہ حسن ہے حسن ہے احسن ہے ٹھیک ہے اور اس بریک کیوں ہوتی ہے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جناب ہم خیریت سے ہیں فیضان رضا بھائی آپ کی خیریت مطلوب ہے آواز اگر ٹھیک ہو گئی ہو تو بتائیں اکبر آواز ٹھیک ہو گئی جی بہت شکریہ آپ حضرات کا نشان بھائی آپ سوالات کر رہے ہیں آپ آئیں نا کم سے کم ہینڈ ڈریس تو فرما دیں آگے مجھے آپ نظر آ جائیں ٹھیک ہے جناب بہت شکریہ جزاک اللہ نعیم سات گیارہ بھی آ ہیں خوش آمدید سزا نے سزا خوش آمدید تو دعا علیہم یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے لیے دعائیں ضرور بھی فرمائی ہے تو اس کو دعائیں ضرر بولیں گے یا یہ فرمائیں گے کہ ان کے خلاف دعا فرمائی یہ نہیں کہیں گے کہ سرکار نے بد دعا فرمائی ٹھیک ہے جناب اننا اللہ انہ راجی پڑھ لیجیے اور ایک بار شریف پڑھ دیئے میں جب تک ٹارچ تلاش کرتا ہوں اور ہم حاضر ہوتے ہیں بسم اللہ رحمۃ الرحیم جزاک اللہ بہت شکریہ ٹھیک ہے تو بہت سارے جو اردو شارحین ہیں وہ مطلب آپ کو معلوم ہے کہ بد مذہب مکتبہ فکر کے جتنے شاعری سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا علیہم فرمایا یعنی ان کے خلاف جو دعا کی اس کے خلاف پرویز کے خلاف تو ان سب نے ترجمہ کر دیا بد دعا فرمائی دیکھیں آپ نواب وعید الزما نے لکھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران والوں پر بدعا کی ماض اللہ بد دعا لفظ نہیں بولا چاہیے اسی طرح سلیم اللہ خان بہت مشہور آج کل ہوئے میں ان کے انہوں نے بھی یہ لکھا حضور اکرم نے ان کے لیے بد دعا کی اور جناب ترقی عثمانی نے بھی یہ لکھا کہ سرکار نے رسول اللہ نے ان پر بدعا کی تھی ٹھیک ہے تو یہ بالکل ٹھیک بات نہیں ہے بد دعا کا لفظ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے یہ لفظ بد لفظ نہیں ہونا چاہیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیل حسن ہے حسن ہے احسن ہے, ہے, ہے حسین ہے سبحان اللہ تو آپ یہ کہ دعا ضرورت فرمائیے یہ کہیں کہ آپ نے ان کے خلاف دعا فرمائی ٹھیک ہے یہ ہمیشہ نوٹ رکھیے کبھی بھی اس طرح کا جملہ آپ بھی نہ بولیں کہ سرکار نے بد دعا کر دی ان کے لیے اللہ اکبر بد دعا کیوں بھائی سرکار کی دعا مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فیل بد نہیں ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ حید محمد محدود مقاط علیم ابو الحسن اخباران عبد اللہ شعبان ان قتب صلی اللہ علیہ وسلم او اراد ان لا اللہ تو یہ حضرت بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکتوب لکھا دیکھیں الفاظ تو غور کیجیے گا حقیقت یہی ہے مجاز یہ ہے کہ سرکار نے کسی سے لکھوایا لیکن حقیقت یہ ہے کہ سرکار نے لکھا تو جب حقیقت پر محمول کرنا ممکن ہے تو حقیقت پر ہی محمول کریں نا آپ یہ الفاظ ہیں النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتابن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکتوب لکھا. او یا اراد یا آپ نے لکھنے کا ارادہ فرمایا فقیر تو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کر دی گئی ان نہ کتابا اللہ مختوبہ کہ وہ لوگ صرف اسی مکتوب کو پڑھتے ہیں جو مہر شدہ ہو جس میں سٹیمپ لگی ہوئی ہو فتح خزا خاتمن من منف الدہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی فت خزہ آپ نے بنوائی یا بنائی ایک انگوٹھی منفا چاندی کی نقش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نقش محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا تو یہ بیان کرتے ہیں حضرت مالک کے آپ ہی دیکھ رہا تھا شو من راوی جو نیچے کے ہیں یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے بتایا کہ اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت قطع نے بتایا کہ یہ بات مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ارشاد فرمائی ہے انہوں نے بتائی ٹھیک ہے. ہے جناب اچھا جی تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس میں کیا آپ کو عرض کروں گا اچھا جی یہ ذہن میں رکھیے گا کہ امی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس نے کسی استاد سے نہ پڑھا ہو نہ لکھا ہو ٹھیک ہے جس کا کوئی استاد نہ ہو امی کا مطلب اب نہیں ہوتا معاذ سمجھ رہے ہیں آپ تو بے شک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نبی یہ امی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ آپ کی مطلب آپ کا معجزہ ہے کہ آپ امی ہیں لیکن اس کا عرگی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو آتا جاتا نہیں تھا آپ کو سب کچھ آتا ہے الحمدللہ اور یہ الفاظ آپ کہہ رہے ہیں کہ قطب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوارات آئیں گے اکتوبہ تو ان کی سراحت یہی ہے انشاءاللہ اللہ کہ کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گا جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتبہ گرامی کا ذکر آیا پر میں آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نمار سے جی بابو من کامن جتن فی الحال من قاعدہ جو بیٹھ گیا حیسو اس جگہ بھی المجلس جہاں مجلس ختم ہو گئی امرافن فی الحال قطع صفی اور جس شخص نے مجلس کے حلقے میں خالی جگہ دیکھی, دیکھی تو وہاں جا کر بیٹھ گیا یعنی ایک تو وہ آدمی ہے جو جس نے در کی جگہ پوری ہو گئی ہے درجے کے اندر دیر سے بیٹھ جس بھی جگہ دیکھی تو وہاں آگے بڑھ کر بیٹھ گیا اس بارے میں ذکر کریں گے اچھا جی حدثنا اسماعیل قال حر مالک عن اسحاق عبد بن بن ان ابا مرہ مولا عقیل بن ابی طالب اقباروں جس وقت یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بننا سُما <تصفح> کہ اللہ اللہ جالس في جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے از نفر تو اس وقت تین شخص آئے فاقبل اثنان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو شخص تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھے اور واحد اور ایک جو تیسرا تھا وہ چلا گیا قول ہے فوقفا راوی بیان کرتے ہیں فوقفا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو گئے احد تو ان میں سے ایک نے, فرا اس نے حلقے میں کچھ کشادگی دیکھی کوئی جگہ دیکھی وہ وہاں بیٹھ گیا وہ آخر آخر اور وہ جو دوسرا تھا ہوں. وہ سب سے پیچھے بیٹھ گیا وہ الثالث اور جو تیسرا تھا وہ فعد ہی بن. وہ چلا گیا وہاں سے فلما فرغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا جب آپ فارغ ہوئے اپنی گفتگو سے تو آپ نے فرمایا قال ان تین افراد کے بارے میں نہ ان میں سے ایک نے اللہ کی بنا لی تو اللہ نے اس کو بنا دی وعمل اللہ اس نے حیاء کی تو اللہ بھی اس سے حیا فرمائے گا. <تصفح> وعمل آخر اور وہ جو تیسرا تھا فرد اللہ انہ. اس نے اعراض کیا تو اللہ بھی اس سے فرمائے گا تو اس نے آداب مجلس بتا دیے گئے اور عالم کی مجلس میں بیٹھنے کا طریقہ کار کیا ہے اس کی عزمت کیا ہے اس کی شان کیا ہے یہ بتا دیا گیا ٹھیک ہے جناب تو ان میں سے ایک وہ تھا کہ جس نے اللہ کی پناہ لی تو اللہ نے اس کو پناہ دی مطلب اس کو جگہ مل گئے آگے اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص علم کی مجلس میں آ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے سہان اللہ اور وہ ان لوگوں میں سے ہے کہ جس کے لیے فرشتے اپنے بچھاتے ہیں اور آ... م... تو بھی چاہیے کہ وہ آ جا رہی مکان دے قریبا. اس پر کرم فرمائے گا کرم وبارکن اللہ تو جو اللہ تبارہ کا کے پیارے سے پیار کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس پر کرم فرمائے گا آپ نے میری بات جی بہت شکریہ وعلیکم السلام ٹھیک جو عالم کی مجلس کا ادب کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کرم فرمائے گا اور آپ نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو آدمیوں کی تحسین فرمائی کہ جنہوں نے عالم کی مجلس کا ادب کیا تھا ٹھیک ہے اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ جناب جو اچھا کام کرے اس کے اچھے کام کی تحسین کرنی چاہیے اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں انسان کو مجلس میں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے کسی کو اٹھا کر یا تکلیف پہنچا کر اس کی جگہ نہ بیٹھے ٹھیک ہے جناب تو امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ ہوگی اس سے متعلق اور بہت ساری احادیث بھی ہیں لیکن ہم آگے بڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کا فرمان ہے کہ جس کو حدیث پہنچائی جا رہی ہوتی ہے ربا یعنی بہت سے مبلغ پہنچائے گئے او زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں من سامعین سامیع یعنی ایک سامعین نے مثلا مجھ سے ایک بات سنی مصطفی بھائی نے اور مصطفی بھائی نے جو بات مجھ سے سنی تھی وہ آگے بتائی مثلا ایزی بھائی کو ایز بھائی بھائی کو ٹھیک ہے تو اب ہو سکتا ہے مستفائی بھائی تھے سامعہ اور ایزی بھائی ہیں مبلغ یعنی جن تک بات پہنچائی گئی ٹھیک ہے تو بہت سے مبلغ ایسے ہوتے ہیں کہ جو سامنے سے زیادہ حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ اگرچہ سنا تو مصطفی بھائی نے تھا ڈائریکٹلی مجھ سے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایزی بھائی زیادہ, زیادہ یاد رکھنے والے ہوں ان کا حافظہ زیادہ مضبوط ہو بمقابلہ مصطفی بھائی کے میں مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے ورنہ مصطفی بھائی کا حافظہ تو ماشاء الحمدللہ ہمارے ہاں قابل تقلید ہے سبحان اللہ جی اب روایت پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا بشرف قال حدثنا بن عون عن ابن سیرین عن عبد الرحمن من ابی بکرہ عن ابیہی ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ عَلَى بَعِیْرِهِ ٹھیک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اونٹ پر تشریف فرما تھے ٹھیک ہے انسان بھی خطام ہی اور ایک صاحب جو ہے اس کی مہار پکڑے خطام اس کی لگام پکڑے ہوئے تھے او بھی ذمام ہی ٹھیک ہے کال او یومین فرمایا آپ نے پوچھا سرکار نے ائ یومن حاضہ آج کون سا دن ہے صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش رہے انہ سیوسم سیوسمی ٹھیک ہے یہ بات ہے حجت البا کی بڑی مشہور روایت ہے یہ کہتے ہیں ہم خاموش رہے اور ہمیں ایسا لگا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آج کوئی نیا نام رکھے کال علیہ سے یومر سرکار نے فرمایا کہ کیا آج یوم نہر نہیں ہے قربانی کا دن نہیں ہے کُلنا بلا ہم نے گزارش کی سبحان اللہ بے کیوں نہیں سرکار یہ کون <هَادًا> سا مہینہ ہے فسکت نہ اب بھی ہم خاموش رہے ادبن سہان اللہ بالکل صحیح لکھا بھائی نے. بلکل عدبًا ہم خاموش رہے یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا کہ سرکار اس کا کوئی نیا نام رکھنے والے ہیں فقال علیہ سب کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے قلنا بلا ہم نے گزارش کیا جی ہاں یا رسول اللہ کیوں نہیں یہ بالکل ذیل کا مہینہ ہے کال سرکار نے فرمایا فن دماقم بے شک تمہارے خون و ام والم اور تمہارے ام وال تمہارے مال و اراد اور تمہاری عزتے بین عقم تمہارے درمیان ایک دوسرے پر حرامن حرام ہے کہ جیسے آج کے دن کی حرمت ہے فی شہر کم آج کے اس مہینے کی حرمت ہے بلدیکاذا اس بلد الحرام کی حرمت ہے پر آگے فرمایا سرکار نے جو یہاں موجود ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ باتیں پہنچا دے ان لوگوں تک کے جو یہاں حاضر نہیں ہیں غائب ہیں موجود نہیں ہے ان شاہد آسا ائ بلی منہ او لہ منہ کیوں ہو سکتا ہے کہ یہاں جو موجود ہے وہ اپنے سے زیادہ حافظہ رکھنے والے کو وہ بات پہنچائے امید سمجھ میں آ گئی ہوگی ٹھیک ہے جی یہ مینا کا واقعہ ہے حجت الوداع کا واقعہ ہے اور مہار پکڑنے والے خوش نصیب صحابی حضرت سیدنا بلال حبش ربی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جناب بخاری شریف کی ایک روایت آگے آپ سنیں گے اس میں بھی یہی حدیث ہے اس میں کچھ اس طرح سے اضافہ ہے کہ جب سرکار نے پوچھا کہ یہ کون سا دن ہے یہ کون سا مہینہ ہے یہ کون سا مہینہ اور دن ہے تو صحابہ نے ہر سوال کے جواب میں کہا اللہ ہوا رسول ہوا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں سبحان اللہ اور پھر آپ نے آگے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر صحابی کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ یہ باتیں دین کے علم آگے تک پہنچائے ٹھیک ہے تو ہر شخص پہ واجب ہے کہ جو پہنچا دو میری طرف سے اگر سے ایک ہی آیا تو بلغ و ولو والوں آیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے ہر مسلمان مبلک ہے ہم میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جو ہمیں آتا ہے دوسروں تک پہنچائیں ٹھیک ہے جناب اچھا جی صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک پڑھ لیجیے ارے پاکستان میں ایک بج گیا ہے تو اگر آپ فرمائیں گے تو ہم درجداری جاری رکھیں گے اور اگر آپ فرمائیں گے تو ہم سوال جواب اور گفتگو کی نشش کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ تو جو آپ فرمائیں کیونکہ اب दो وہ مطلب لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی کافی مسئلہ ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اللہ گرمی کا دور دورہ ہے میرا خالی گفتگو اور سوال جواب کی نشیز کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے نا تو برائے کرم آپ حضرات اپنے ہینڈ جو ہے کیونکہ میرے لیے آسان رہتا ہے وہ مطلب کچھ پڑھنا نہیں پڑتا ٹھیک ہے جی سوال جواب کے نشیت شروع کرتے ہیں ہینڈ اچھا ایز وی بھائی ہیں ایک سوال مجھے آیا ہے کہ اچھا اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاء اللہ کیا استخر اللہ سوال یہ ہے کہ کوئی جو ہے وہ گھرانہ اپنے بچے کو جو ہے وہ حفظ کرانا چاہتا ہے دیا غیر میں وہاں کوئی اس کو صحیح العقیدہ مسلمانوں کا مدرسہ نہیں مل رہا تو کیا وہ یہ حفظ کرنے کی سعادت کسی جو ہے وہ دیوبندی مدرسے سے کروا سکتے ہیں یا نہیں تو اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ ہیلف کروانا بہت بڑی سعادت ہے بہت اچھا کام ہے بڑی نیکی کی بات ہے بالکل کروانا چاہیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور بڑا انعام ہے اس شخص پر کہ جسے اللہ تعالی نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ خود حافظ ہو یا اس کی اولاد حافظ ہو لیکن یہ یاد رکھیے کہ ساری نعمتیں ساری برکتیں اور ساری سعادتیں اس وقت سعادت رہیں گی کہ جب ایمان سلامت ہو اور دیوبندیوں کے بارے میں ہم بارہا گفتگو سنتے رہتے ہیں کہ یہ حضرات جو ہے وہ ایمان کے دشمن ہیں ایمان کے رہے ہیں اور شیطان کے مطلب یہ کہ کیا کہنا چاہیے شیطان کے کارینئے ہیں تو میں اپنے بڑی وقوفی ہوگی تو برائے کرم کوئی بھی ایسا نہ کرے اور اپنے بچوں کو ہر برائی اور ہر برے کے شر سے بچانے کی کوشش کریں ہماری ذمہ داری ہے ٹھیک ہے جناب جزاک اللہ ایزی بھائی اور حق حق ہے اور جو جو اسلام بھائی تشریف لانا چاہیں وہ تشریف لائیں اچھا ایک منٹ ایک بات اور آئی ہے چلے ٹھیک ہے بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سوالات کا سلسلہ اب ہے تو جو اسلامی بھائی سوالات کرنا چاہیں اور جو اسلامی بھائی بہن سوالات کرنا چاہیں وہ مطلب یہ کہ اسلامی بھائی ہینڈ کے مائک پہ آئے. اسلامی بہن ٹیکس کر دیں بی ایم کر دیں جو چاہیں کریں ٹھیک ہے بہت شکریہ تشریف لائیے جی السلام میری آواز آ رہی ہے کو میری آواز آ رہی ہے جناب محترم پیارے پیارے سائیں بھائی آ رہی جی بہت شکریہ ایزی بھائی آپ کے سوال کا کچھ حصہ سننے میں آیا اور اس سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ صاحب کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے بڑی سادہ زندگی گزاری تو کیا آج ہم سادہ زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں تو شاید یہی سوال ہے آپ کا اور اگر یہی سوال ہے تو بالکل ہمیں سادہ زندگی ہی گزارنی چاہیے اور سادگی ہی میں برکت ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سادگی پسند تھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سادگی اپنائی ہے اور ہمیں بھی سادگی اپنانی چاہیے اللہ تعالی ہمیں سادگی سے نوازیں ٹھیک ہے اور سادہ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں اچھا ایک دکھ بری داستان یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ دس منٹ کی رہ گئی ہے وہ کیونکہ لائٹ چلی گئی میں نکال دیتا تھا میں نے سوچا تھا کہ سوالات کے دوران لگا دوں گا چارجنگ پہ خیر تو جب تک ان شاء انشاءاللہ آپ دعا فرمائے لائٹ آ ایک تو یہ بات ہوئی اور دوسرا ایک سوال مجھے یہ آیا کہ جی بچوں کو درست نامی پڑھوانے کی درست عمر کیا ہے تو دیکھیں ہر بچے کی ذہنی صلاحیتوں کے اعتبار سے عمر مختلف ہو سکتی ہے لیکن عمومی طور پر ایک بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ اول تو ذہنی طور پہ بچے کو شروع اس ہی سے تیار کریں کہ وہ عالم بنے گا اس کا ذہن ہونا چاہیے کہ اس نے عالم بننا ہے دین کا علم سیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سیکھنی ہے اور دینی عالم بننا ہے اور بہت اچھے اچھے کام کرنا ہے اس کی سوچ شروع سے یہی پریپیئر کریں دوسرا یہ کہ آسان یہ ہے کہ بچے کو اردو لکھنا پڑھنا سکھا دیں یا اگر وہ مطلب جس میں اس کو علم دین سیکھنے کا موقع حاصل ہوگا اس زمان سے اس کو آشنائی ہو لکھنے پڑنے سے متعلق اور اگر وہ پاکستان میں ہے تو اردو لکھنا پڑھنا سکھا دیں عرب میں ہے تو عرب ہی لکھنا پڑھنا سکھا دیں اور اگر کسی ایسی جگہ ہے کہ جہاں انگریزی یا کوئی دوسری زبان بولی جاتی ہے اور وہی تعلیم سکھانے کا اور سیکھنے کا ذریعہ ہے تو وہ زبان سکھا دیں پاکستان میں کوشش کی جائے کہ دس سال 11 سال کی عمر میں بچے کو اگر اردو لکھنا پڑھنا گئی ہے تو لگا دیں مدرسے میں لیکن سب سے آسان صورت یہ ہے کہ آپ پندرہ سال کے بچے کو بالکل آنلی دعوت اسلامی بھائی نے بالکل صحیح جواب دیا کہ چودہ پندرہ سال کا بچہ جو میٹرک کر چکا ہو اسے درس نظامی میں لگایا جائے میں نے خود میٹرک کرنے کے فوری بار رزلٹ آنے سے پہلے درس نظامی میں داخلہ لیا تھا اور یہ مطلب ایک بہت ہی مطلب یوں سمجھ لیجیے آئیڈیل ایج ہے بہت اچھی ایج ہے تو پندرہ سال کا بچہ سمجھدار بھی ہوتا ہے اور وہ پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے پندرہ سال کے بچے کو درس نامی میں لگایا جائے آپ دعا فرمائیں ابھی ایک انشاء اللہ ہم ایک کام کرنے جا رہے ہیں اللہ اس میں ہمیں کام مل کے اور ہم انشاءاللہ یہ اسلامی اسکولس کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ دوست مل کے ایک سلیبس تیار کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اندر ہم انشاءاللہ صحیح اسلام کی نمائندگی کریں گے اور اچھے نظریاتی مسلمان پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ اچھے نظریاتی مسلمان ہمارے سکولوں سے پڑھ کر نکلیں انشاءاللہ تو اس جس کام جاری ہے دعا فرمائیے گا اب حق حق ہے آئیے وائس آئی ہوپ اوکے ہوگی خاص ساتھ صبح کا وائس بھی نہیں تھی اور ساؤنڈ بھی نہیں تھا تو پلیز چیک کر لیں مائک اضافہ میرا ایک سمپل تھا سوال یہ ہے کہ جب ہم لوگ یہاں پہ یوروپ وغیرہ امریکہ میں رہتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جب شاور وغیرہ کرتے ہیں تو صابن یوز کرتے ہیں اور اس صابن کے اندر یہ ہوتا ہے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پام آئل کا جو ہے وہ جیل یوز کی جاتی ہے باقی زیادہ انفارمیشن اس میں نہیں ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شاید کسی جانور کی بھی چربی یوز کی جاتی ہو اور اس میں اور بھی کچھ ایسے انگریڈینٹس ہوں جو ہمیں پتہ نہ ہوں تو میرا سوال یہ کہ جب ہم وہ صابن یوز کرنے کے بعد جب اپنے جسم کو اچھے طریقے سے پانی سے دھو لیتے ہیں جبکہ وہ ہٹ جاتا ہے جسم سے تو اس صورت میں یعنی آیا وہ ہمارے لیے صحیح ہے کہ پتا نہیں ہوتا کہ کیا کیا جائے اس معاملے میں تو ذرائع کی وضاحت فرما دیں بڑی خوش مہربانی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بہت شکریہ دیکھیں حق بھائی سب سے آسان بات کیا ہے بڑی سیدھی بات ہے کہ جس شے کے بارے میں علم نہ ہو کہ وہ حرام ہے یعنی قطعی طور پہ معلوم نہ ہو کہ وہ حرام ہے اس وقت تک اس کی حرمت کا حکم نہیں لگایا جا سکتا اور اگر آپ کو نہیں معلوم کنفرمیشن کے ساتھ کہ جو بھی آپ سوپ یا جو بھی آپ لکوڈ یوز کر رہے ہیں وہ حرام شے سے بنا ہوا ہے اس وقت تک آپ کے لیے اس کا استعمال جائز ہے اور اگر بالفر آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ حرام شے سے بنا ہے تو آپ کا اس کا استعمال کرنا آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے آپ بالکل اسے استعمال نہیں کریں گے ٹھیک ہے اور بل پر اگر غلطی سے استعمال کر لیا لگ گیا تو ایسے حرام لکوڈ کو اپنے جسم سے مکمل طور پہ ہٹا دیں اور آپ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اب اس کا کوئی ذرہ بھی آپ کے جسم سے نہیں لگا ہوا تو آپ پاک ہیں ٹھیک ہے یہ تو آپ کے سوال کا جواب ہوا اور ایک سوال مجھے آیا کہ اگر کسی کی چپل پسند آ جائے اور ہم اس سے چپل مانگ لیں اور وہ ہمیں دے دے تو کیا اس کی پہنی ہوئی چپل پہن سکتے ہیں کسی کی کوئی شہ پسند آئے تو اس نہیں مانگنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اخلاق کے خلاف ہے آپ بالکل کسی سے سوال نہ کریں سوال کرنے کی ممانت آئیے اور اگر آپ کی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس سے کچھ مانگیں گے تو اسے برا نہیں لگے گا یا اس میں آپ کی ہتک نہیں ہے یا آپ کی خودداری کو ٹھینس نہیں پہنچ رہی آپ کی آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے پھر آپ اس سے مانگ سکتے ہیں اور پہنی ہوئی چیز کوئی حرض نہیں ہے پہن سکتے ہیں السلام علیکم جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کوئی نیا بھائی ہے نا میں ٹیکسٹ پڑھ دیتا ہوں چلیں حضرت جیسا کہ میں جرمنی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں یہاں پر ہمارے ایک کلیگ سے واسطہ ہے وہ دوندی ہے اس کو میری کامیابی سے جالسی ہے اور وہ لوگوں کے سامنے میرے بارے میں بدقمانی پھیلاتا رہتا ہے یہاں تک کہ لوگ اس کی بات سننے سے اجتناب کرتے ہیں بالکل کرنا بھی چاہیے میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں کہ اس کا سامنا نہ ہو لیکن وہ بار بار میرے سامنے آنے کی آپ کے سامنے آنے کی کیا کوشش کرتا ہے وہ میرے سامنے آتا ہے مجھے سلام دعا کرتا ہے میں اسے جواب دور نہیں دوں یہ ہوگا آپ کا سوال غالباً اگر یہی ہے تو بتا دیجئے گا تو حق بھائی بالکل آپ اس سے پرہیز فرمائیں وہ زہر قاتل ہے اس سے بالکل نہ ملیں سلام کریں سلام کا جواب نہیں دیں اور کوشش کرتا ہے رہنمائی فرمائیں بالکل ٹھیک ہے ایسے تعلقات نہ رکھے جائیں کسی قسم کے ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی ایک بات اچھا جی درود علی علیہ السلام درود شفائف یو ہیو اچھا جی ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ کوئی بھی درود ایسا نہیں ہے درود علی خاص طور پہ میرے علم میں نہیں ہے اچھا شر سے کیسے بچیں یہ بڑا ڈٹیلڈ کوشچن ہے حق بھائی آپ کا اور اس کا جواب بھی ڈیٹیلڈ ہے کیونکہ ظاہر ہے آپ نے زندگی گزارنی ہے وہ کلیک ہے آپ کے ساتھ ہے اب آپ نے اس سے بچنا بھی ہے اور فتنے سے بھی بچنا ہے اس سے بھی بچنا ہے وہ بذات خود سراپا فتنائیں تو آپ کیا کریں گے تو بھیا یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اور میں خود اسی مشکل سے دوچار رہا ہوں اور دوچار ہوں کیونکہ ایک جس ادارے میں میں دوپہر میں ہوتا ہوں اس ادارے میں کم از کم پانچ سات دیو بندی ہیں اور وہ بڑے بڑے دیو بندی ہیں ایک تو یہ یوسف نوری آپ نے نام سنا ہوگا نوری ٹاؤن جس کے نام پہ بنی ہوئی ہے اس کا سگا نواسا ہے اور مطلب ٹائٹ ٹائٹ بڑے بڑے مطلب یوں سمجھنا نا جو جس کا نام بڑا ہو جاتا ہے تو اس کے مطلب اس کے مقابلے پہ لوگ بھی بڑے بڑے آتے ہیں تو دو تین ان میں سے مفتی ہیں ان کے اور جناب और बड़े ओहदों पर हैं बड़ी जिम्मेदारियों पर हैं और बहुत बदतमीज लोग है वो आपको मैं कभी इनशाला कहानी सुनाऊंगा दुकबरी दास सुनिएगा तो, तो वाकई मैं समझ सकता हूँ हक भाई आपकी पोजीशन को आपके मामला को बाकी बड़ी डिस्टर्बेंसूरत हाल होती है और अपने आप को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है तो ठीक है जनाब खैर इस पर गुफ्तगु करेंगे असल में मैं परेशान हूं क्योंकि मेरी बैटरी कैरी है एक मिनट तो मौका देते हैं टमोजन भाई को अगर इस दौरान मैं चला जाऊं तो माफ कीजिएगा دعا کیجئے لائٹ آئے تو میں آ جاؤں گا میں تیار ہوں آپ کے لیے بیٹھا ہوں اور باقی حق بھائی تشریف لاتے رہے آپ کے اس سوال کے اوپر میں تفصیلی گفتگو کرنا چاہوں گا اور ٹموجن بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اگر چاہیں تو کچھ فرمائیں السلام علیکم جی السلام علیکم میں تو خوش ہوتا ہوں کہ مجھے ایسے کوئی مرغے ملے میرے کے جواب پہ میرے ساتھ وہ ہاغیوں کا واسطہ پڑتا رہتا ہے تو اکثر کچھ اور ممالک کے ہوتے ہیں بہرحال مختصر سو سوال کسی نے دیا مجھے کہ نیپال کے ساتھ گزر اور غسل اور یہ نماز وغیرہ کی جو ہے یہ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے میرا سوال یہ ہے کہ اگر جمعہ کی نماز ہے دو نماز ہے سنی مسجد میں ڈھائی بجے ہے جو بندی کے یہاں ڈیڑھ بجے اور آرام نے سفر کرنا ہے تو میں ڈھائی بجے بھی پڑھوں تو میں گاڑی میرے سے نکل جائے گی ٹائم مس ہو جائے گی تو پھر میں آؤں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں یہ ایک میرا سوال ہے باقی جو میں نے وہ سوال اہم کرنا ہے تو وہ آپ کا ٹائم نہیں مطلب پھر میں ہی کروں گا تو کیونکہ اس میں ذرا میں نے آپ سے مطلب تفصیلی کرنا ہے تھوڑا سا تو اس کے لیے میں ابھی نہ اور گھوڑے پہ مطلب ہم قربانی کرنا چاہیں علماء اشتہار کریں گھوڑے پہ ہم قربانی کر سکتے ہیں کہ نہیں جی ہو سکتا اس کا جواب اپنے فرما دیا لیکن میں اکثر دو درس کے دوران ہوتا رہے تو گھر میں کام وغیرہ ہوتے ہیں تو اس کی دروازہ السلام علیکم جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ شکریہ مین آف گ ڈھائی بجے ہمارا جمعہ ہے اور تو سوال اس سوال کے جواب کے لیے پہلے بہت سارے سوالات ہیں آیا کون سی جگہ نماز ہو اور مختصر یہ ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز پڑھیں گے ہوگی نہیں اگر وہ واقعی دیوبندی گستاخ رسول ہے تو تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ زور کی نماز پتا رہے آپ مسافر ہوں گے اور مسافر بھر بعض صورتوں کے اندر جب کہ اس کے لیے جمعہ پانا آسان نہ ہو تو اس کو چھوٹ بھی مل جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ دیوبندی ہے تو ہم, میں بہرحرال یہی آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اگر وہ دیوبندی گُستاخے رسول ہے تو اس کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھیں فائدہ ہی نہیں ہے ہوگی ہی نہیں راستے میں دور پڑھ لیجئے گا اور اگر آپ رک سکتے ہیں تو آپ برائے کرم رکیں اور ڈھائی بجے آرام سے اپنی نماز پڑھ کے جائیے گا ٹھیک ہے کیونکہ کوئی بھی کاروبار اور کوئی بھی معاملہ نماز سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا پہلا تیز سوال سمجھ نہیں آیا وقت بہت تھوڑا ہے اور میں چاہوں گا کہ مصطفائی بھائی کو بھی سن لوں ان شاء دیوبند ہے باقی مجھے نہیں پتا ہاں بس ٹھیک ہے نہیں پڑھے وہاں پہ ٹھیک ہے وہ اتنا کافی ہے نیل پالش کے بارے میں کیا پوچھا تھا آپ نے ہمیں سمجھ نہیں پایا آپ لکھئے گا اتنے مستفا بھائی آ رہے ہیں ان شاء اللہ جی جب آپ لوگ اجازت دیں گے تب ان نیل پالش نے نواز اور غسل کا شاید سوال ہوگا آپ کا تو نیل پالش اگر لگی ہوئی ہے تو جی جناب وزو اور غسل نہیں ہوگا کیونکہ نیل پالش جو ہے وہ مانے ہے اس کے نیچے پانی نہیں بہ پاتا ہے اور پانی بہانا بہا رہا ضروری ہے غسل کے اندر بھی اور وضو کے اندر بھی ناخنوں پر ٹھیک ہے نماز نہیں ہوگی اچھا گھوڑے کی قربانی ہو سکتی ہے ایج کے بعد ایج کے بعد گھوڑے کی قربانی اچھا گھوڑے کی آپ ہورس لکھ دیتے نا میں گھوڑے مطلب وائٹ سمجھ رہا تھا علماء کی علماء کی کیا, ہاں نہیں دیکھیں گھوڑے کی قربانی تو نہیں ہو سکتی خیر استیاد کے بعد بھی کیونکہ یہ ان میں سے ہے ہی نہیں گھوڑے کی قربانی استیاد اس پہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ دیکھیں اشتیاد تو ان چیزوں میں ہوگا نا کہ جو ہو مسئلہ جو ہے وہ قیاسی ہو قربانی کا مسئلہ قیاسی نہیں ہے مطلب قربانی کا مسئلہ جو ہے وہ نسل ثابت ہے اور خلاف قیاس ٹھیک ہے کیا پہلے جائز نہیں تھی نہیں نہیں قرب, بھائی گھوڑا یعنی ہوش کو کھانا جائز ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے آج کے دور میں مکرو تحرینی ہے لیکن مطلب ابھی بھی کوئی گھوڑا کھائے گا تو ہم یہ نہیں کہیں گے اس کی قربانی ہو سکتی ہے مرغا اور معیشت کے اوپر خرید ریپ بھی تیار ہو کر ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے السلام علیکم مصطفیٰ بھائی خاصی بھائی السلام علیکم میری آواز آ رہی ہے السلام علیکم جی آ, حضرت آ, آ, اصل میں بات آج جو ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے حضرت انس والی جو حدیث پڑھی ہے جس کے اندر آ, آپ کا موہر موہر جو آپ نے سرکار نے بنوائی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پہ جیسے حضرت انس نے ایک جملہ یہ فرمایا کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی سفیدی تو میری ایک یعنی گفتگو ہوئی تھی ایک وہابی سے تو وہ تصور شیخ کے اوپر میں بات کرنا چاہ رہا یعنی کہ ہم اپنے پیر و مرشد کا تصور کرتے ہیں تصور شیخ تو وہ اس کو شرک کہتے ہیں یعنی کہ شرک کرنا لیکن یہاں پہ حضرت جیسے حضرت انف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حتیلی مبارک کو دیکھ رہے ہیں گویا اس کو دیکھ رہے ہیں اس, کو اس کا ذہن میں خیال لا رہے ہیں تو سرکار کا تصور کر رہے ہیں تو پیرو مرشد کا تصور کرنا تصور شیخ کرنا اس حدیث سے ہم اس کو اخذ کر سکتے ہیں یا اور کوئی بھی اور حدیث بھی اس کے بارے میں اگر ہو تو وہ ذرا بتائیے السلام علیکم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل آپ کا ٹھیک استدلال ہے بالکل تصور شیخ بھی حدیث سے ہم لے سکتے ہیں اور دوسری میں آپ کو بات بتاؤں کہ تصور شیخ نامی علی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا رسالہ ہے اس کا عنوان تصور شیخ دیا گیا ہے اور بالکل آیات و احادیث سے اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا اور مطلب بڑے دلائل اور براہین دیے ہیں کہ تصور شیخ کرنا مستحب ہے اور ہونا چاہیے تو انشاءاللہ کسی دن میں اپنی کیا تحقیق ہماری کیا اوقات ہے اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبرکات آپ کو پیش کروں گا تصور تصور شیخ رسالے سے انشاءاللہ تو اس پہ کوئی دن رکھیں گے اللہ نے چاہتے انشاء انشاءاللہ تو اب جب تک یہ ایک منٹ چلتا ہے کیونکہ اس کا آخری منٹ کافی بڑا ہوتا ہے ماشاءاللہ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اسلائیں بھائی تشریف لائیں جو سوالات پوچھنا چاہتے ہیں گفتگو میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ تشریف لائے اور ایک حیدریا بھائی آئے ہوئے انہوں نے کوئی مجھ سے سوال کیا تھا کہ اچھا میں پہلے جواب دوں ان کا حق بھائی نے بڑی اچھی بات کہی تھی اگر موجود ہو تو کہ اب وہ وجہ نہیں رہی گھوڑے کی تو میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں صحیح کہہ رہے ہیں وہ اب وجہ نہیں رہی لیکن ہمارے ہاں گھوڑے کو کھانے کا رجحان بھی نہیں ہے مطلب اگر کسی کو کہا جائے تو وہ کھائے گا بھی نہیں مطلب اس سے بچنا ہمارے اتنا معروف ہو گیا ہے کہ اب کوئی کھائے گا بھی نہیں ٹھیک ہے نا تو اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ اکیلا کوئی فرد عالم اس کے کراہتے تحریمی کے ختم ہونے پر فتوا نہیں دے سکتا اس کے اوپر علما کو بیٹھنا چاہیے اور اس پہ اگر واقعی آپ لوگ گھوڑا کھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ علما سے سوالات کیجیے کو اس اور اس پہ غور فرمائیں اور یہ فتویٰ دیں کہ اب چونکہ یہ وجہ نہیں رہی ہے اس لیے اب اس کو کھانا جائز ہے تو جب سب علما کہہ دیں گے انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ حق بھائی کی طرف سے ہماری گھوڑے کی دعوت ہوگی ٹھیک ہے جناب تو ایزی بھائی تشریف لائیے السلام علیکم جی وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ میں نے عرض کیا تھا مرتب الدین گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے تو اس کے پاس کاروبار کرنا یا اسے اپنے پاس کاروبار پہ رکھنا کچھ جائز نہیں ہے باقی ہمارے ماہرت امور دیوبند و اہل حدیث قبلہ جناب تموجن بھائی صاحب جو ہے وہ گفتگو فرماتے رہا کریں آپ کو دیوبند حضرات اور واضحوں کے بارے میں یہ بھی بتاتے رہیں گے ایک ہمارے غم مرشد آتے ہیں حسان بھائی وہ بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو رضوان بھائی ماشاءاللہ بڑے ماہر ہیں ان امور کے مصطفی بھائی ماشاءاللہ ماہرین میں سے ہیں اور بڑے سرجن ہیں ماشاءاللہ اس برائی کے سنی تحریک آ میں خوش آمدید کہتا ہوں نظر آئے کافی دیر بعد سنی تحریک ماشاءاللہ اللہ واقعی سُنی تحریک پوری پوری اور یہ بھی اس کے ماہر ہیں تو یہ علماء ہیں ہمارے اس شعبے کے علماء سے مراد میری یہ کہ ہیں اس شعبے کو جاننے والے تو ان سے ضرور ایزی بھائی رابطہ رکھا کریں آپ نے کہا کہ کو معلوم نہیں ہے تو یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ یہ کون سا وائرس ہے دیوبندی کون سا وائرس ہے اور یہ کون سے جراثیم ہیں اور ان میں کیا کیا برائیاں پائی جاتی ہیں ان کے نقصانات کیا کیا ہیں اور ان سے بچاؤ کی کون کون سی دوائیں ہیں کون کون سی پناہ گاہیں ہیں کون کون سے ہسپتال ہیں جہاں جہاں ان سے بچا جا سکتا ہے علاج کیا جا سکتا ہے تو یہ سب بتائیں گے انشاءاللہ شاء آپ کو یہ آپ جس روم میں ماشاءاللہ ہوتے ہیں اللہ یہاں آپ کا ہونا ہمیشہ قائم رکھے ہمیں بھی آپ کے ساتھ یہاں ہونا ہمیشہ قبول فرمایا ہمارا ہونا اور ہم بھی آتے رہے تو تمو جن بھائی کو میں بائک دے رہا ہوں انشاء اللہ یہ ماہر عمر حوانات ہیں مطلب حیمان سے مراد یہ دیوبندیوں کے بارے میں بہت جانتے ہیں اور بھاگیوں کے بارے میں بھی اور اچھا جانتے ہیں تو یہ بتائیں گے اب آپ کو السلام علیکم و اللہ سلم میں میں اس لیے تھوڑی سی وہ کر رہا ہوں آ, کیا کہنا چاہیے آ, پیچھے اس لیے تھوڑا سا رہا ہوں کیونکہ میرا بالکل کسی بھی وقت جو ہے نا وہ آواز ختم ہو سکتی میں چاہتا ہوں آپ جی السلام علیکم نہیں جی بھاگنا تو نہیں چاہیے بلکہ تالوں کو سوار کرنا چاہیے جس طرح وہ لوگ تالوں کے سوار کرتے ہیں اور کہتے ہیں بلے عمر نہیں والوں آیا اور جائیں آپ کی طرف آتے ہیں بار بار آپ کو اسپیچ کرتے ہیں تو ہم چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں جو ہے تو اپنے آپ کو جن ٹاپکس ہیں ہمیں گور ہونا چاہیے اور ان کے پاس جا کر ان کے بحث کرنی ان کی اصلاح کرنی چاہیے اس طرح ہم بس بھاگتے رہیں تو پہاڑوں تک پہنچ جائیں گے اور وہ جو گے تو بھاگنے مانگنے والی تو خیر ہے ہماری کتابیں جیتے نہیں کو بھاگانا ہے یا ان کو میرا سوال یہ جناب کہ یہ آسمان ہے کیا چیز آسمان واقعی اس کی تاریخ ہے یہ کہ اوپر یا اس سے مراد اللہ کی بڑیائی ہے یہ جو اوپر کی طرف ہم دیکھتے ہیں اشارہ کرتے ہیں یہ آسمان کیا چیز ہے جی اور دوسرا اثر ہم جب تشریف لے کے تو ان کو تو نشانیاں بتائی گئی نا جی شب معج کی رات تو اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات ہے تو یہ بھی کیا اوپر اسی جگہ پہ ہوئی تو اس مجھے اس پہ بڑی ثقوفت ہوتی ہے اکثر حادیث میں یاد ہے کہ اللہ, اللہ کہاں ہے تو ہاتھ اوپر کرتے ہیں کہ جی اللہ اوپر ہے تو اس قسم کی حادثیں جو ہوتی ہیں یہ اکثر واجی واضح دیتے ہیں سر اس ٹاپک پہ ہماری کبھی رہنمائی کرنا ہے کہ آسمان کیا چیز ہے جی باقی اللہ اوپر ہی ہے تو اگر وہ اوپر ہے وہ لمیٹڈ ہے محدود ہے تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں پھر انشاءاللہ امید ہے ان سے پھر ہم بات کرتے رہیں گے السّلام علیکم جی السّلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ جزاک اللہ بہت شکریہ دیکھیے آسمان آسمان تو اگر اوپر ہی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے آسمان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور سات آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور پرانے پاک میں سات آسمانوں کے بنانے کا ذکر بھی ہے <coughs> اور جہاں تک وجود باری تعالی کا تعلق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں ہے اس کا تعلق ہے تو بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تعالی زمانے سے پاک ہے اللہ تعالی مکان سے پاک ہے اور ہم سب مکان میں ہیں ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ہر جگہ ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اللہ تعالیٰ کو اگر کہیں گے ہر جگہ ہے یا اوپر ہے تو علما نے اس کو کفر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اللہ تعالیٰ محدود ہے ایک جملے میں ویسے تو آپ کا بڑا فلسفیانہ سوال ہے تمہجن بھائی اور بالکل آپ کی سوالات بہت عالمانہ ہوتے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ اور آپ کا ساتھ سلامت رکھے تو مہرجی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایک بنیادی بات دھیان میں رکھ لیجیے کہ ہماری سوچ محدود ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات لا محدود ہے ہماری عقل ختم ہو جانے والی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی شان اور بڑائی نہ ختم ہونے والی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ اللہ تعالی موجود ہے وہ خالق و مالک ہے ہاں وہ آسمان پہ نہیں ہے وہ عرش پہ نہیں ہے عرش مخلوق ہے عرش مکان ہے آسمان مخلوق ہے آسمان مکان ہے اور اللہ تعالی مکان سے پاک ہے اللہ تعالی زمانے سے پاک ہے کیونکہ اللہ تعالی مکان بنانے والا ہے اللہ تعالی زمانہ بنانے والا ہے ٹھیک ہے یہ تو ایک بات ہوئی ہاں یہ ضرور ہے کہ خصوصیت کے ساتھ عرش الہی اللہ تعالی کی تجلیات کا مرکز ہے اس لیے ہمارا ہاتھ اوپر کی جانب بڑھ جاتا ہے مطلب ہم جب بات دعا کرتے ہیں تو اوپر دیکھ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے کچھ عرض معروض کر رہے ہوتے ہیں تو اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر کس, کسی مسلمان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ گویا اوپر متمقن ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ اوپر ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے ٹھیک ہے اور میں تمجن بھائی آپ کو گزارش کر چکا ہوں بارہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر انشاءاللہ علم الکلام کے کسی شعبے میں بیان کریں گے اور گفتگو کریں گے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلق اور یہ بڑا نازک اور بڑا ضروری مسئلہ ہے میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں آئیے جی السلام علیکم یہ مقصد سوالات پوچھنے کا یہ ایشو ایسا ہے کہ یہ ختم نہ ہونے والا ہے اور ہمارے بعض بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے وہادیوں پہ کاؤنٹر اٹیک کیا کرنا ہوتا ہے تو اس لیے یہ چیزیں ذرا پوچھنی ضروری ہوتی ہے ایک تو یہ بات ہے دوسرا حضرت یہ عباسیوں کے دور میں قرآن کے قرآن پاک عظمشان کے بارے میں بات چلی تھی کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں اگر قرآن مخلوق ہے کیا ہمارے اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ نہیں خاص طور رشید کے دور میں بھی یہ بات چلی تھی اس کے بعد کے کہ اس کو اختلاف تھا کیوں کہ ایسے مخلوق ہے کیوںکہ کہ مخلوق نہیں ہے ہمیں سنت کے کی کیا کی ہے اس کے بارے میں کہ واقعی قرآن مخلوق ہے کہ نہیں ہے علیکم. السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ بڑی آسان اور سادہ سی بات ہے چند جملوں میں سمجھ لیجیے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہے ٹھیک ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی کوئی صفت مخلوق نہیں ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاتھ میں جو مصحف شریف ہوتا ہے جس میں الفاظ لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے ورق حادث ہیں اور مخلوق ہیں جو سیاہی سے جس سیاہی سے لکھا ہوا ہے وہ سیاہی حادث ہے یعنی پہلے نہیں تھی بعد میں ہوئی اور آئندہ ختم ہونے والی ہے اور یہ مخلوق ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کا کلام اچھا ایک اور چیز بتا دوں کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کا کلام بلا سوت ہے یہ بھی سنیے گا بلا سوت ہے ٹھیک ہے تو ہم جو پڑھتے ہیں وہ قرآن ہے لیکن جو آواز آ رہی ہوتی ہے وہ, وہ کیونکہ سن چکتے ہیں تو وہ الفاظ ختم ہو جاتے ہیں تو یہ بڑی نازک بات ہے اور آپ نے ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کی اللہ خوش رکھے آپ کو ٹموجن بھائی سننی رضوان تحر... بھائی آپ کا آنا ہمیشہ اچھا لگتا ہے سننی تاریخ کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو یہ بند ہو جائے تو آپ کو ضرور سنیں گے سننی تاریخ کو ایک منٹ کے لیے آپ تھوڑی جگہ دے دیں یہ سوال پوچھ کے جلدی سے جلدی تشریف لے جائیں رکھتا بھائی السلام علیکم آواز ٹھیک ہے مفتی صاحب اگر سوال ایک بھائی کا ہے وہ بھی ایم ایس پر تو میں نے ان سے کہا کہ میں مفتی صاحب سے بھی پوچھ لیتا ہوں سوال بہرحال وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی سیکیورٹی کا یہاں کام کرنے والے ہیں تو یہاں جو وہ کام کریں گے سیکیورٹی کا تو اس کے ساتھ کتے کو بھی رکھنا ساتھ یہ وہ ضروری ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کتے کے ساتھ یعنی وہ اسے رکھیں تو وہ کپڑے کیا پاک رہیں گے ان کے اور اسی طریقے سے نہیں میری سیکورٹی اتنا ایک بار سوال کرنے دیں اس سے پہلے کہ مفتی صاحب کو بند ہو جائے اور دوسرا یہ کہ وہ کتا اگر گھر لے کے جائیں تو کیا گھر وہ لے کے وہ جا سکتے ہیں مائک چھوڑتا ہوں جی بہت شکریہ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے سیکیورٹی کے لیے کتا رکھنا جائز ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کتا جو ہے وہ اس کی, اس کا لعاب نہ پاک ہے اور اس کا پسینہ بھی نہ پاک ہے ٹھیک ہے تو اگر بھاگتا ہوا آئے اور ایک لپٹ جائے اور اس کا لعاب کپڑوں سے لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے اور اسی طرح اگر اس کا پسینہ لگ جائے تو وہ بھی ناپاک پاکیں لیکن وہ نجیس العین نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے بال وال ہر چیز ہی ناپاک ہو میں نے ارض کر دیا خون تو ہر چائے ہر ہر جاندار کا ناپاک ہے لیکن کتے کا لعاب اور پسینہ بھی ناپاک ہے ٹھیک ہے جناب تو نہیں کہہ دیجیے گا کہ جی آپ اگر آپ کو کوئی اچھا کام ملتا ہو تو وہ کریں مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کتوں کے ساتھ انگریزوں کی جو ہے وہ سیکورٹی کرے اگر جب تک نہیں ملا تو کریں جائز ہے ٹھیک ہے رضوان بھائی میں خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو آئیے السلام علیکم السلام علیکم جزاکم اللہ مفتی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش ہے مدد میرا سوال یہ اگر وہ آپ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی جاب نہ ابھی کریں بڑے جاب کے مسئلے آج کر اگر جاب نہیں مل رہی تو وہ میرے خیال سے انہوں نے شکر کیا ہوگا مہیا جو جاب تو مل جائے میرا سوال یہ کہ جو استیوا ہے اصل میں یہ واقعی ہی تو بھائی کی بات صحیح ہے کہ دوسرے رومز میں بعض دفعہ اس کے اوپر بڑی لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں سیاسی رومز میں مطلب اکثر جو ہیں وہ مطلب ہابی یہ بحث شروع کر دیتے ہیں استفاع کی تو استیوا کو ہم کیا لیتے ہیں یعنی مطلب ہم اس کو صرف استوا ہی جیسے مطلب قرآن میں استفاع ہے تو ہم اس کو استفاع لے لیتے ہیں یا ہم اس میں کوئی تعبیر کرتے ہیں علماء اہل سنت اور آپ مطلب اس کے بارے میں بتاؤ جی بہت شکریہ السلام علیکم و اللہ تعالیٰ وبرکاتہ جزاک اللہ میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ آیات متشابہات میں علماء اہل سنت کے دو مسالک ہیں ایک مسلک ہے سکوت اور ایک مسلک ہے تعویل اور سب سے بہترین مسلق سکوت کا ہے آیات متشادہ جتنی بھی ہیں خواب و حروف مقطعات ہوں یا اس طرح کی رحمانش استوا والی آیات ہوں تو اس میں سب سے سادہ اور آسان بات یہ ہے کہ ہم اس میں سکوت کر لیں اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا یہی مسئلہ کہ آپ نے بھی اس آیت کا ترجمہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے یہ فرمایا ہے کہ رحمان نے اپنی شان کے لائق ارش پر استفا فرمایا اوکا مخال ٹھیک ہے نا اس طرح سے آپ نے ترجمہ فرمایا کہ اپنی شان کے مطابق استفاع فرمایا اس کا ترجمہ ہی نہیں کیا وج کا ترجمہ بھی اعلیٰ رت نے وج فرمایا ید کا ترجمہ اعلیٰ رت نے ید فرمایا تو یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے اور کسی کو مطمئن کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہم اپنے طور پہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے سب مسلمان رہیں اور سب کی اصلاح ہو جائے ہماری اصلاح رہے لیکن ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ آپ کی کسی سے بحث ہو رہی تھی روم میں اور میں اتفاق سے موجود بھی تھا اور نے بہت اچھا اس کو ڈیل کیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا چہرہ بھی اللہ کے ہاتھ بھی اور فزیکلی وہ اللہ تعالیٰ کو معذ اللہ جسم والا کوئی مطلب یہ کہ مجسم ثابت کرنا چاہ رہا تھا وہ مجسمہ پھر کیسے اس کا تعلق عالم تھا تو آپ سمجھ رہے ہیں نا جی جی علم بے شک ضروری ہے تو میں یہی تورس کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت جیسے بڑے عالم نے بھی یہ فرمایا جی جی اعلیٰ حضرت جیسے بڑے عالم بھی جو ہے وہ متشابہات آیات کے اندر سکوت ارشاد فرماتے ہیں اور صرف اور صرف آمن اور صدقنا فرماتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا ہم نے صداقت کی ہم نے تصدیق کی تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے اور دوسرا تعویل ہے تو تعویل جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مختلف چیزوں کی کی جاتی ہے کہ یت کی تعویل دستے قدرت سے کی ٹھیک ہے نا اور وج کی تعویل پوری ذات الہی سے کی وغیرہ وغیرہ مختلف تعویلات تو الرحمانش طوا ال کہ رحمان نے ارش پر استوا فرمایا اس کی تعویل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصی تجلی فرمائی عرش پر کیونکہ ہمارا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسم سے پاک ہے جسمانیت سے پاک ہے اللہ تبارک کا مطالعہ جسم اور جسمانیت سے پائے جب وہ دلیل دیں تو اس کا جواب ہونا چاہیے سکوت نہیں کر سکتے ناٹ اموجن بھائی رضوان بھائی سمجھائیں گے رضوان بھائی آ پائیے نہیں مفتی صاحب وہ تموجن بھائی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی اگر وہ کبھی یہ آیات متشاب کی بات ہو تو ہم جو ہے وہ ہم سکوت کر رہے ہیں مطلب بولے ہی نہیں تو موجن بھائی مختصر یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ بولے نہیں یعنی جیسا کہ وہ غالباً سورہ عل عمران کی 26 نمبر مطلب ہے کہ جو مطلب اس قرآن میں چند آیات جو ہیں وہ محکمات ہیں اور چند متشابہات ہیں تو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آیات متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ اس کا سوری وہ میں ڈی سی ہو گیا تھا مجھے پتا نہیں چلا وہ میرا پیلتاک جو ہے پتا نہیں کیا ہے آپ کے ساتھ بھی ہے سب کے ساتھ یہ نہیں یہ اکثر جو ہے وہ ایک دم چلتے چلتے بند ہو جاتا اور میری عادت ہے میں جب بات کروں تو میں دیکھتا نہیں کم سے میں نے دیکھا تو پیلتا بند ہو جی جی اب میں نے کیا تھا یار لیکن اچھا بہرحال وہ حضرت یہ مطلب جو میں میں دوبارہ بات کرتا ہوں پتہ نہیں اب میں نے کہاں تک بات کی تھی کہ آپ تموجن بھائی یہ سمجھے ہیں کہ مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بدعقیدہ مجسمہ والا عقیدہ لے کر آئے اور اس کے اوپر بات چیت ہو تو ہم سکوت کر رہے ہیں نہیں نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کا مطلب جواب ہی نہ دیں اور بالکل سکوت کریں مطلب سکوت ہم ان آیات کے اوپر کرتے ہیں یعنی ہم اس کا کوئی مطلب نہیں ہی لیتے ٹھیک ہے جیسا میں مطلب پہلے میں مطلب پڑھ رہا تھا وہ ایک آیت جو ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ آیات متشابہات بھی ہیں اور محکمات بھی ہیں تو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور جن کا دل مطلب جو ہیں وہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ان آیات کے اوپر ایمان لائے اور ان کا مطلب تو ہمارا اللہ ہی جانتا ہے اور یہی آر سنت کا مسلک مطلب ہے بھائی جہاں پر بھی اللہ نے وج یا ید کی بات کی ہے یا مطلب افتوا کی بات کی ہے تو ہم اس کو ایز اٹ از جو ہے وہ لے لیں گے اور اس کا کوئی, کوئی جو ہے میننگ نہیں کریں گے بالکل اضوب میں نے وہ ارا حضرت کا بھی جو ہے وہ ترجمہ دیکھا تھا تو اس میں انہوں نے جو ہے وہ استفاع کو استفاع ہی جو ہے وہ مطلب کہا ہے کہ رحمان نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استفاع فرمایا اب اس کا مطلب کیا ہے وی ڈونٹ نو اب اللہ نوزبیر سمپل سی بات ہے اس میں کوئی پڑھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں ہے کیا ہمارے دل میں نہیں بھائی وہ جن کے دل میں بیماری ہے وہ اس کا مطلب یہ کرتے ہیں نا کہ اللہ جو ہے وہ اپنے عرش پر بیٹھا ہوا ہے جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہیں وہ آیات متشاب ہیں ٹھیک ہے اور تم اس کا مطلب نہیں جان سکتے لیکن وہ اس کا مطلب بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ عرش پر کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے عرش پر استفا فرمایا اب اس کا مطلب کیا ہے وی ڈونٹ نو اللہ نو اللہ جو ہے وہ بہتر جانتا ہے مطلب جو ہے وہ استفاع کا کیا مطلب ہے ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن اللہ ارش پر استفاع فرماتا ہے اپنی شان کے لائک like سمپل سی بات ہے. تو یار یہ لالا جی لو لاپ پتا نہیں کیا یہ بار بار جو ہے وہ سائڈ دے رہے ہیں. جناب یہ یہاں پر جو ہے وہ لنک آپ بغیر کسی کی اجازت کے نہیں دے سکتے آپ کے ابا جی کا روم نہیں ہے جو آ کے یہاں پہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اپنی تو آ جی السلام علیکم قرتبہ بھائی ایک سیکنڈ ذرا ہول ذرا گھیرے سے کام لیں ہم ابھی موجود ہیں ہماری ٹرن تھی جناب یہ بات ہے مفتی صاحب نے میں ایک سوال پوچھا لگا پورے روم سے کہ مفتی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ جی ہمیں اگر کسی کی چپل اچھے لگ رہے کوئی بھی چیز کیا ہم اس سے مانگ کے لے سکتے ہیں کہ نہیں تو حضرت نے کہا کہ نہیں نہیں مانگنی چاہیے مانگنا صرف اللہ سے چاہیے اور حضرت نے جواب دیا تو آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ پھر آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے ولیوں سے کیا مدد مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے اب اس کا مجھے جواب دے شابر اور رضوان صاحب آپ بھی آئے ہیں اور کیا کہتے ہیں اب سوال مفتی صاحب ہیں نا مطلب روم میں مفتی صاحب سے آپ سوال کر رہے ہیں حضرت آپ روم میں ہیں مفتی صاحب آپ روم میں ہیں کیا حضرت آپ روم میں ہیں کیا مختصر روم میں ہیں یا میں ہوں ٹیکس نہیں آ رہا ہے تو یار مجھے نہیں پتا جو ہے وہ کیا جواب انہوں نے دیا تھا کہ جوتی نہیں مانگ سکتے کیوں نہیں مانگ سکتے بھائی اچھا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سائیڈ جو ہے وہ دوسری ہے یہ وہ وادی والی نہیں ہے میں ایک منٹ دیکھ لیتا ہوں اللہ حسان یہ کون سی والی اللہسان ہے وہ اچھا حضرت محمد اچھا نہیں یار یہ تو وہ ہیں بھائی یہ تو بنگالی بھائی ہیں سوری بنگالی بھائی یہ الحسان ایک بابیوں کی بھی ہے تو میں سمجھا کہ آپ وہ والے الحسان ہیں تو یہاں پر تو بنگلہ دکھی ہوئی ہے میں تو نہیں آتی میرے بھائی بنگلہ تو چلیں کوئی بات نہیں آپ کی سائڈ دینے کا شریعہ باہر ہے جی سنی سائڈ ہے اچھا تو میں وہ کہہ رہا تھا کہ تم صاحب کیوں نہیں مانگ سکتے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مطلب حدیث ملتی ہے نا کہ تمہارے اگر گھر میں نمک ختم ہو جائے اور تمہارے جوتے کا جو ہے وہ چسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو ٹھیک ہے کا مطلب اب اگر جیسے آپ کے گھر میں آپ نے مطلب ہنڈیاں جو ہے وہ چولہے کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور جناب آپ کو اس میں نمک ڈال دیں ٹھیک ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ میرا جو نمک کا ڈبا ہے وہ خالی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کہیں وہ ہو میں اب آپ مطلب وہاں پر بیٹھ جائیں یا اللہ مینو لون دے مین لے مین لون دے تو آپ کو جو ہے وہ کاڑا لون بھی نہیں میرے بھائی ملے گا آپ جو ہے وہ اپنے نیبر میں جائیں گے اور جا کر اپنے نیبر سے جو ہے وہ مانگیں گے کہ بھائی مجھے جو ہے وہ نمک دو تو وہ آپ کو دے گا تو یہ اس حدیث کے خلاف جو ہے وہ نہیں جائے گا کیونکہ یہ آپ جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ ایک وسیلہ مطلب پکڑ رہے ہیں تو پتہ نہیں کیا مطلب سوال تھا وہ جوتی والا مجھے نہیں پتا آپ کے سوال تھا تو آ جائیں جی آپ تو موجن بھائی مائک لے بھائی صاحب کسی نے سوال کیا کہ مجھے کسی کے جوتے اچھے لگے بوٹ اچھے لگے میں نے اس سے ریکویسٹ اس اسے مجھے دے دیئے تو کیا یہ پہننا جائز ہے کہ نہیں اللہ صاحب نے کہا کہ کسی سے مانگنا نہیں چاہیے مانگنا صرف اللہ سے چاہیے ٹھیک ہے جناب کہنے کا مقصد یہ ہے تو آپ اگر ماتحت الحباب میں بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانگنا چاہیے جوتے ہیں مطلب جو بھی کہہ رہے ہیں آپ تو پھر ما, فو, ما فوکل الحضباب میں کس طرح جائیں گے اور مانگیں گے اللہ کے نبیوں اور رسولوں سے اور ایک آدمی آپ کے سامنے بھی ہے زندہ بھی ہے مطلب سامنے آپ کے سامنے مجسم کھڑا ہے میں اس وجہ سے سوال پوچھ رہا ہوں جناب السلام علیکم حضرت کیسے ہیں سنی امام صاحب مصورت صاحب روم میں آ گیا مرحبا حضرت کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں تو اچھا